بسم الله ومحمد اللهم ومصليون بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رحمۃ اللہ موضو پول سراد پر مولا علی کی ولایت کے سوال کی کہانی خانے والی کا ایک کلپ سنا قیامت دن پول اللہ حکم دے سی سوال ہو گئے کمد ہوا پول دے دے چپڑے آئے، پول دے کھڑا کر کے جذبے اور شوق میں بیان کر رہا ہے جس طرح مقرر کا کام ہوتا ہے جھوٹ ملانا وہ ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے اور جھوٹ میں جھوٹ ملا رہا ہے عجیب بات یہ ہے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ اور پھر اس جھوٹ میں ایک جھوٹ داخل کر رہا ہے کہ مولوی پولس رات پر کامپتے کاپتے پہنچے گی حالانکہ جو روایت بیان کر رہا ہے جھوٹھی, اس, اس روایت جھوٹھی میں بھی یہ جھوٹ نہیں ہے کیا ماہرین لوگ ہوتے ہیں یہ دجال مولوی کانپتے کامپتے پولس رات پر پہنچے گا فرشتے کھڑا کر لیں گے پوچھے گا کیوں کھڑا کیا مجھے وقف ان نہ تاک جملہ اسمیہ تاکید میرے خیال میں اس نے دنیا میں یہی دو مسئلے دیکھے روایتوں کی چان سچ جھوٹ کو نتارنا یا دیگر کوئی اسلام کے عقیدے اور مذہب کے عقیدے ان کو جاننا یہ اس بیچارے کو کبھی نصیب نہیں ہوا میں نے تو کئی بار یہی سنا ہے بس حرف تحقیق ہے اور جملہ سن سویا تو روکا روک کر فرشتے کہیں گے ولایت علی کے بارے میں بتا مولوی علی کو ولی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا اگلوں نے نعرہ بنا دیا نعرہ مار دیا جس طرح ان کا کام ہے یہ سامعین جو ہوتے ہیں نا جی خود سام وہ بچاروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے مقرر سے ہوا خارج ہو جائے تو یہ بڑے نارے نعرے لگ جاتے یہ نہیں دیکھیں گے بھی کیا ہوا تو انہوں نے نعرہ لگا دیا نارا ہے دری اب میرے دوستوں اس پر تبصرہ میں کرتا ہوں اور اس کو میں نے کہانی کہا ہے موضوع کے نام میں کیا کہا ہے میں نے پلس پر مولا علی کی ولایت کے سوال کی کہانی اور یہ کہانی ہے کسی بھڑوے ملعون نے یہ بنائی ہے یہ کوئی دنیا میں روایت نہیں ہے سب سے پہلے بغداد کے سید ہیں مشہور مفسر ہیں روح المعانی جن کی تفسیر ہے سید محمود علوسی اپنی تفسیر میں یہاں لکھتے ہیں وروا بعض ال امامت آنے بن زبیر آنے بن عباس یوسار ولات علی رجن ابی صحیح دن الدری یہ لکھ رہے ہیں بعض امامیہ نے روایت کیا یعنی شیعہ امامیہ شیعہ جو ہے نا اسنا شری شیعہ جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ مولا علی کی ولات کے بارے میں پوچھا جائے گا کفوہم انہم ان یہ سید محمود آلوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیوں کی روایت ہے سنیوں کی روایت نہیں ہے جو خانے والی نے بیان کی ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لے کہ حضرت کا میلان کی درائی روح المانی بھی نہیں دیکھی ہوگی کیا دیکھی ہوگی لیکن دیدہ دلیری سے حضرت نے بیان کر دیا اس کے بعد میرے دوستو ہمارے مذہب کے نقاد محدث امام شمس الدین دہابی انہوں نے میزان الاعتدال میں علی بن حاتم راوی کے بیان میں فرما رہے ہیں علی بن حاتم ابو معاویہ یو جہل منکر من القول اللہ اکبر مجھول راوی ہے اس کو مجھول قرار دیا جاتا ہے اور یہ اطاب منکر من القول بہت بری بات اس نے ذکر کی ہے اس راوی نے بہت بری بات منکر من القول آگے وہی بات جو خانے والی نے ذکر کی ہے نا ہمارے شمس الدین راوی اس کو فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے ہمارے مذہب کے دوسرے مشہور ماہر فنون حدیث علوم حدیث امام ابن حجر عسقلانی بے آئی نے ہی وہی بات جو میزان میں امام زاہبی نے کی ہے وہ یہاں اسی طرح ہی نقل فرما رہے ہیں کیونکہ لیسان المیزان میزان الاعتدال پر فرا ہے اسی <سؤال> علی بن حاتم کے حالات میں لسان المیران ہو گئی پھر وہی ہاں ایک اور ہمارے امام ابن عراق ابن عراق رضی اللہ تعالیٰ نو تنزیح شری آت المرف آہ احادی سے شنیآ المود آہ میں ابن عراق نے وہی بات میزان کی نقل فرمائی اور اس کو برقرار رکھ پھر حافظ زاہبی المنتقا منہاجی سننا شیعہ تھا ابو مطہر ابو مطہر ہلی شیعہ تھا ابن تیمیہ کے دور کا تو اس شیعہ نے کتاب لکھی آہل سنت کے خلاف مسئلہ امامت میں تو ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا منہاجو سننا میں پھر اس منہاج السنہ کا خلاصہ نکالا حافظ ظہبی نے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ خلاصہ ہے اس کتاب اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ علی چودہویں دلیل پیش کر رہا ہے مولا علی کے امامت پر خلافت پر وقف مسئولون من طریق ابی نعیم الحافظ عن شابی عن ابن عباس القال مسئولون عن ولایت علی و قذافی کتاب الفردوس عانبی صعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولو سولو عن واجبان تکن صابط وشیا کہتا ہے کہ جب قیامت کے روز علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا تو پھر امامت کا حقدار تو وہی ہے نہ صدیق کے بارے میں پوچھا جانا ہے نہ عمر کے بارے میں نہ عثمان کے بارے میں تو خلافت اس کو دے ان کو دیتے ہو جن کہ قیامت کے روز پرواہ نہیں ہوگی اور وہ تو ساری علی کی ہوگی تو حق تو وہ ہے وہ رکھتا ہے خلافت کا اس پر ابن تیمیہ پھر امام زابی فرماتے ہیں قلنا کو ہیں شیعہ کو جواب دیتے ہوئے وہ ادا کرس جواب دے رہے ہیں امام زہابی شیعہ کو وہ کس یہ تم نے جو کچھ کہا علی کی ولایت کے بارے میں پوچھے جانے کا جھوٹ ہے کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے اس امام نے فرمایا کوئی شرم تو کرو قرآن کا آگے پیچھے حصہ تو پڑھو درمیان میں پڑھ رہے ہو آگے پیچھے حصہ پڑھو تو خود صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے بدماشو بدماشو تم نے علی کی بات بنا لی تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پاک کو ادھر ادھر سے میں پڑھتا ہوں آپ جس طرح اند... اس سے صاف آپ کو پتا چل جائے گا یہ بات مشرقین کی ہے جس کو خانے والی نے اپنے جیسے مولوی کی بنا لی تو میں بعد میں کروں گا ہاں یہ جو چڑیل منہ ہے چڑیل منہ کوئی خدمت بات میں خدا کی شان ہے کہ ایسے بڑھوے لوگ بھی علماء میں شامل ہیں کیونکہ زمانہ جو ایسا ہے اچھا جی تو آپ فرماتے ہیں فن سیاقل آیات کی قریش امام صاحبی فرماتے ہیں المنتخا میں کہ آیت کا ادھر ادھر کا حصہ تو پڑھ پہلے سیاق آیت کیا بول رہا ہے وہ مشرقین مکہ مشرق کافر جو مر گئے بلد بلد بلد بلد وہ کہتے ہیں رسول پاک کو تارے کو شاعریم مجنون کیا ہم اس معاذ اللہ شاعر دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اپنے خدا کو چھوڑ دیں اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے قیامت کے روز اوشر جنہوں نے وہ ظلم کیا ان کو جمع کرو وہ اور ان کے گھر والیوں کو وہ کہ اور اللہ کے سوا یہ جن خداؤں کی پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کرو مشرکوں کو ان کی بیویوں کو ان کے معبودوں کو جمع کرو فہدو ہو ملا سراۃ جہنم کے راستہ ان کو دکھا دو کہ وہ ادھر جانا ہے تم نے وقفوہم اور انہی کو ٹھراؤ ان مسئولون ان سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے خدا کیوں بنایا اس کا مطلب ہے آج تو صاف بتا رہی ہے کہ سوال تو ہوگا توحید کا ان سے علی پاک کی بلایات اور محبت کا سوال کیا کیا مانا کیا وہ مشرقین اگر علی سے محبت رکھتے تو علی کی محبت کی وجہ سے جنت چلے جاتے آو. آو. یہ حافظ فرما رہے ہیں مدخل فرما فَحَا اولا فہادا نس فل مشرقین المقدبین <يومیدين> یہ تو صاف قرآن واضح بول رہا ہے مشرقین کے متعلق جو قیامت کی تقسیم کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے یہی لوگ ہیں فہا اولا یوس علون علی توحید ایمان ان سے پوچھا جائے گا توحید اور ایمان کے متعلق وب علی فیسو الحاع پوچھنا ان سے ہے علی کی محبت کا کیا دخل ہے وہاں کافروں کو علی کی محبت کیا فائدہ دے گی اطرا تو سمجھتا نہیں لبو ہو معاشر کے ہوں کہ اگر یہ جی بال فرض شرک کے ہوتے ہوئے علی پاک سے محبت کرتے لکان زال کا یہ نفر ہوں کیا ان کو یہ نفع دیتا وہ معذ اللہ امام زاہبی فرماتے معذ اللہ اللہ کی پناہ سر کتاب اللہ بے مثل کہ خدا کے کلام کی تفسیر ایسے جھوٹوں کے ساتھ کی جائے خدا کی کلام میرے دوستو اب میں اپنے بازون متصاہلی غافلین کا ذکر ضرور کروں گا کہ جن کا کام ہے جڑی جلی پٹی سڑی گندی باتیں ادھر ادھر سے جمع کر کے کتاب کا حجم بڑھانا اپنا تفسیر بڑی ہو جائے جاہل لوگوں کو رغبت دینا مائل کرنا اپنی کتابوں کی طرف ہائے, ہائے ہائے ہائے کتاب خرید لایا ہوں یار اس میں کیا زبردست نئی بات آئی ہوئی ہے نئی بات کیا ہے نیا جھوٹ نئی بات کیا ہے نیا جھوٹ نئی ہمارے مفسر ہیں واحدی واحدی ان کی تفسیروں جو وہ ایسے جھوٹ نقل کرنے میں اول نمبر تفسیر واحدی جو علماء کے پاس جھوٹی باتیں جمع کرنے میں مشہور آتی دور منصور آئے امام سجوتی خیر میں اس وقت وہ تفصیلوں کے متعلق اس اس کے پاس. سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا مشرقہ کے اندر علام ابن حضرت کے پاس اللہ وکیف اخرجت دیلمی اب بتاؤ ان کی کائنات کیا ہے دیلمی وہ بھائی دیلمی تو جھوٹ جھوٹ کی بھری ہوئی کتاب ہے علماء شیخ عبداللہ عزیز محد سے نے لکھا کہ دلمی کی صنعت صحیح بھی ہونا تو روایت قبول نہیں ہوگی کس <laughs> میں لکھا اوجالا نافیان کس میں لکھا بستان المحد کس نے شیخ عبداللہ محدود کیا فرماتے ہیں حدیث دہلمی صحیح صنعت کے ساتھ بھی نقل کرے پھر بھی مقبول نہیں ہوگا کیوں یہ اسدی اس صدی کے لوگ ہیں جس وقت حدیثوں کی چھان بین ہو گئی تھی جو اگلوں نے قابل قبول تھیں اٹھا لی اور جو مردود تھی ان کو پھینک دی تو پھر یہ حضرات اٹھے انہوں نے ان کو جمع کر دیا اور آگے جو عجائب و غرائب کے عاشقین بیٹھے تھے انہوں نے اٹھا اٹھا کر رکھ لیا کسی نے سوائے کے محرک میں رکھ لیا کسی نے کسی میں رکھ لیا کسی نے کسی میں رکھ لیا اب میرے دوست اللہ اکبر کھانے والی جیسی چڑیل جس کو مولا علی کی فضیلت میں بیان کر رہا ہے میں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ جھوٹ شیوں نے کس مقصد کے لیے گھڑا کیا اصل سبب اور محرک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کھڑا جھوٹ اول سراد پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اور وہ بھی مولوی کے متعلق یہ تو کھانے والے کی پچر ہے نا پچر وہ اپنے بارے کہہ رہا ہے اس کو ورنہ وہی آئی ہے کہ اور مولوی ہے یہ نہیں ہے کمپ تھا کمپ تھا عجیب بات ہے بھائی جتنے جا رہے ہیں پول رات پہ موڑ بھی کان والی کے بیان کے مطابق کام کاپتے جا رہے ہیں ارے بھائی علی کے عاشق ہیں آخر ظاہر بات ہے ہر کسی نے علی کی ولایت کے جواب میں ناکام تو نہیں ہونا کسی نے کامیاب بھی تو ہونا ہے کہ میں جی علی کا خبدار ہوں تو عجیب بات ہے جو علی کا خوبدار ہے وہ بھی سے جا رہا ہے لخی لعنت ہے تمہارے بولنے پر اور ممبر پر بیٹھ کر بڑوے دجال اور کزاب بان جانے پر لعنت ہے خدا کا خوف کرو کہ خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے میں اصل اصل حقیقت بتاتا ہوں جن لوگوں نے شیوں نے یہ بات گھڑی بنائی کس مقصد کے لیے بنائی سمجھدار ہو ابھی سمجھ آئے گی اور آپ کا دل اشش کرے گا انہوں نے گھڑا کہ پل رات پر پوچھا جائے گا علی کے بارے میں بات سمجھنا اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کو ماننا یہ ایمان کا بہت بڑا رکن ہے اسی یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا اتنے اہم اور سخت مقام پر جب ان کی ولایت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی ولایت کو ماننا سب سے بڑا رکن ایمان کا سب سے بڑا رکن اب شیعہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اسے کہ جب وہاں پر ایسے نازک موڑ پر خطرناک مرحلے پر علی کی ولایت کا سوال یہ ہم لوگوں کے اندر ڈال دیں گے اور جلی سڑی بھنی گندی باتیں جمع کرنے والے لوگ اپنی کتابوں میں اٹھا کر رکھ لیں گے یہ پھیل جائے گی بات تو کیا ہوگا ہم نے جو پہلے عقیدہ دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھئی قبر میں بھی علی کا سوال ہے اور کل میں بھی, بھی علی ولی اللہ اذان میں بھی علی ولی اللہ تو پچھلے سارے عقیدے ہمارے ثابت ہو جائیں گے جب اس کو مان لیں گے کہ جب اس کو فرد مانیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار بتاؤ تو صحیح اگر پل سراگ پر علی کی ولایت کا سوال ہے تو قبر میں نہیں ہوگا تو خانے والی پہلے کہہ دے گا ہاں جی بالکل اور اس پر پھر خوب لانت پڑے گی کہ پوری صحیح عدیشوں میں آج تک کائنات کے مسلمانوں نے یہی سنا ہے کہ سوال ہوتا ہے خدا کے بارے میں رسول کے بارے میں ایسے ماں کون تھا حق کا من ربوں کا ما دینوں کا رب کے بارے میں دین کے بارے میں اور رسول پاک کے بارے میں تین سوال ہیں مولا علی کی ولات کا تو سوال ہی نہیں لیکن جب یہ سراط پر علی کے ولایت کے سوال کو مانیں گے تو قبر میں علی کی کے کی سوال کو مانیں گے ماننا پڑے گا مجبوری ہوگی ان کی پھر ہم کہیں گے کہ بے وقوف ہو. جو کلمے میں ہے وہ وہی پوچھا جائے گا نا تو پھر کلمے میں علی کا علی کا نام ہے تو پوچھا جائے, جا رہا ہے قبر میں اور وہاں پر لہٰذا کلمہ اصل صحیح ہے لا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اب جو بھڑوا چڑیل ایکسپریس کھانے والی جیسا ہے اس کو ماننا پڑے گا ہاں یار یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی ہمارا تو کلمہ غلط ہے او ہو ہو اب اگلے کہیں گے اگر بھائی کلمہ تمہارا تو خراب ہو گیا غلط ثابت ہوا ہمارا کلمہ صحیح اب ازان کی طرف چلو تو اذان میں جو ہم کہتے ہیں علی اللہ وسی رس اللہ فاصل وہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں سمجھ آ گئی ایک جھوٹی روایت شیوں نے بنائی اپنا سارے عقائد منانے کے لیے سارے اپنے جو کچھ ان کے ہیں وہ وضعی جعلی دین کے ارکان سب منانے میں وہ کامیاب ہو گئے صرف ایک بات منانے سے جن کو خدا پاک سمجھ دیتا ہے وہ اگلوں کی بد نیتیوں کو ایسے سمجھ جاتا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں لکھنے والے شاہ ابن حاضر ہوں یا کوئی ہوں خدا ان کو بخش دے ایسی باتیں جمع کر کر کے امت کو یہ دے کر جو چلے گئے تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سید ہیں تو شیعہ ہیں فلانے ہیں تو شیعہ ہیں فلانے ہیں تو شیعہ ہیں اور شیعہ ہی بڑھ رہے ہیں کیوں اب میں پوچھتا ہوں اگر کوئی بات کرے کہ یار علی پاک کو چوتھا خلیفہ بنانا ماننا اہل بیت کا فلان حضور کے آ... آ... آ... قرابت داروں کو ماننا یہ تو ایمان ہے بھائی ایمان ہے تو پھر خالی علی کو کیوں معاویہ بھی تو قرابت داروں میں ہے صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں کرابت دار ہیں عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہیں کرابت دار ہیں غنی خلیفہ کرابت دار ہیں تو ان کا کیوں نہیں آیا کہ ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے عقیدہ صرف علی پر ہی کھڑا ہونا تھا اللہ اکبر وہ میرے دوستو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ایسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی حاجت نہیں رہتی سمجھ نہیں ہے ہی بات کی یہ مختصر سا تبصرہ ہے میں انشاءاللہ شاء دوستوں سے کہہ رہا تھا ایک موضوع بناؤں گا بریلویوں میں مروز شیوں کی روایتیں کہ بریلوی جو جو شیوں کی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ انشاء اللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا تاکہ ہمارے سنی لوگ کم از کم اس لانت سے تو بچ جائیں کہ روایتیں بکواسات ہوں شیوں کی اور یہ اپنا دین مذہب بنا کر بیٹھ جائیں اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلّہ السلام نے فرمایا کفا بل مر اکا دے بن ما ماسا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دے یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کھانے والی کو جھوٹا کذاب کہنا بالکل درست ہے کیونکہ ہر سنی سنائی بات یہ آگے چلا دیتا ہے اللہ حجاللہ شاہ سمجھتا فرمائے آخر دعوان میں.